تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان ہم نات بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ www.casaquran.com I pray for the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, اللہ تاب اللہ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ حود کی آیت نمبر پچیس سے کر رہے ہیں اور اس آیت کریمہ سے لے کر آیت نمبر اڑتالیس تک بلکہ آیت نمبر انچاس تک مسلسل حضرت نوح علیہ اسلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علی اسلام کے بعد پہلے نبی جو انسانوں کی ہدایت کے لیے توحید کی دعوت کے لیے اور شرک اور بت پرستی کی تردید کے لیے بھیجے گئے وہ حضرت نو علیہ اسلام ہے اور حضرت نو علیہ اسلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے دوسرا آدم اس لیے کہ طوفان نو کے بعد پھر نسل انسانی کا آغاز حضرت نو علیہ السلام کے بعض بیٹوں سے ہوا ہے قرآن کریم میں تینتالیس جگہ اللہ نے حضرت نو علیہ اسلام کا ذکر فرمایا ہے اللہ فرماتے ولکد ارس اللہ نو ہن کے ہی اور تحقیق ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف نوح نے اپنی قوم سے کہا ان لکم ام نذیر مبین میں تمہیں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں سمجھانے والا ہوں اللہ تا ابد اللہ اور میری سب سے پہلی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو یہ دعوت تمام انبیاء کی دعوت تھی سب سے پہلے ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو او اللہ مالکم من مالکمناہ غیر اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے انی اخاف علیکم عذاب علیم مجھے تمہارے لیے دردناک عذاب کا خطرہ ہے اگر تم شرک پر اور اللہ کی نافرمانی پر قائم رہے تو اندیشہ یہ ہے کہ اللہ کا دردناک عذاب تم پر آ جائے گا فقال الملادین کفرو من قومی ہے تنولی اسلام کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے اس دعوت کے جواب میں چار باتیں کہیں پہلی بات ماں نواک اللہ بشرم مثلا ہم تجھے اپنے جیسا انسان سمیتے ہیں یہ جو چار باتیں حتنول اسلام کی قوم کے سرداروں نے کہیں غور کیا جائے تو کم و بیش ہر نبی کی دینی دعوت کے جواب میں اس کی قوم نے یہی چار باتیں کہیں حیدنول اسلام کے جواب میں بھی یہ چار باتیں اور ہے کہ موس ال اسلام کی دعوت کے جواب میں اور حیث ابراہیم اسلام کی دعوت کے جواب میں ہے تو لط الی اسلام کی دعوت کے جواب میں اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلم کی دعوت کے جواب میں بھی کافروں اور مشرقوں نے یہ چار باتیں کہی پہلی بات یہ مانا کا اللہ بشرم مثلنا ہم تجھے اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو اور انسان نبی نہیں ہو سکتا یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک اصول ایک قانون گڑھ رکھا تھا کہ جو انسان ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا اور جو نبی ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا چنانچہ گرانے کریم لیے میں آتا ہے وہ کہتے تھے ما رسول یا کل تعام و یم الاسواق یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے شادی بیاہ بھی کرتا ہے اس کے ہاں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ ساری ضروریات ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے جیسا ایک بشر ہمارے جیسا ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہی دوسری بات ومان با کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تیری اتباع کرتے ہیں وہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں کمی لوگ ہیں مزدور پیشہ لوگ ہیں غریب ہیں باد ی اور وہ بھی ظاہر رائے سے ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا کی عزت بھی سرداروں کے لیے ہے اور آخرت کی عزت بھی سرداروں کے لیے ہے دنیا کا شرف بھی مالداروں کے لیے اور دین کا شرف بھی مالداروں کے لیے اور غریب دونوں قسم کے شرف سے دونوں قسم کی عزت سے محروم رہتے ہیں ان کا خیال یہ تھا اور وہ کہتے تھے کہ اگر ایمان میں کوئی خوبی ہوتی کوئی خیر کوئی بھلائی ہوتی تو ہم سے پہلے کوئی ایمان قبول کو نہ کرتا ہم سب سے پہلے ایمان قبول کرتے اگر ایمان کے اندر واقعی کوئی خیر کی بات ہوتی چنانچے سورہ احقاف نے اللہ نے ان کی اس بات کو نقل فرمایا مکال لدی نہ کفرو لو کا ایمان کے اندر کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب لوگ یہ کمی لوگ ہم سے پہلے ایمان قبول نہ کرتے بلکہ ہم سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہوتے تیسری بات انہوں نے جو کہی ومان کم علینا من فل ہم تمہارے لیے اپنے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں دیکھتے ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو قوت کے اعتبار سے اقتدار کے اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے یا جسمانی قد کاٹ کے اعتبار سے تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی فوقیت کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم سے کمتر ہو اس اعتبار سے چوتھی بات بل نژ کا بدبخت کہتے تھے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں ہمارا خیال یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو یہ چوتھی بات کہیں اللہ کے نبی کو تو جھوٹا نہیں کہتے تھے عام طور پر اس پیغام کو جھوٹا کہتے تھے جو اللہ کے نبی ان کے سامنے لے کر آتے تھے جب قوم نے یہ چار باتیں کہیں تو ہے تنوع اسلام نے جواب میں فرمایا یا قومی اے میری قوم میں تم رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں میرے پاس ایسے دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں آندھی اور مجھے اللہ نے اپنی طرف سے خصوصی رحمت بھی عطا کی ہے نبوت کی صورت میں با میت جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تم نہیں سمجھ سکے کہ نبوت کیا چیز ہے لیکن اگر اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور پھر میرے پاس اپنے دعوے کی سچائی پر دلائی بھی ہیں اور تم نہیں مانتے تو میں کیا کر سکتا ہوں انل کو ما ون تم <سلام> کاری کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں ہدایت قبول کرنے کے لیے ایمان لانے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جب کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو میں تمہیں ہدایت قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا حضرت قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حضرت نو علی اسلام کے اختیار میں زبردستی ان کو ہدایت دینا ہوتا سہیت نو علیہ اسلام ان کو زبردستی ہدایت دے دیتے اور یہی حال ہر نبی کا تھا ہر نبی حریص تھا اس بات کا کہ اس کی امت ایمان کی دعوت قبول کر لے لوگ اس کے کہنے پر مسلمان ہو جائے ہر نبی یہ چاہتا تھا لیکن کسی نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دے زبردستی کسی کا دل اور دماغ بدل دے اللہ نے یہ کسی نبی کو اختیار نہیں دیا تھا اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض لوگوں کے لیے بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ان لا تہدی من احب کا بلا کن اللہ یہ میرے نبی آپ کے اختیار میں ہدایت دینا نہیں ہے بلکہ ہدایت کا دینا صرف میرے اختیار میں ہے آپ کا اختیار اور آپ کی ذمہ داری صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے بلکہ باقی کسی کو ایمان کے لیے قبول کرنا نہ کرنا کسی کے دل دماغ کو بدلنا نہ بدلنا یہ ہمارے اختیار میں ہے لہذا آپ زیادہ پریشان نہ ہو تو حیدن اسلام نے بھی یہی فرمایا لوگوں اگر تم ناپسند بھی کرتے ہو ایمان کی دعوت کو تو کیا میں تمہیں ایمان قبول کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں نہیں یہ میرے اختیار میں نہیں اور آگے فرمایا قوم علیہ مالا میری قوم میں اپنی دعوت پر تم سے مال کا سوال نہیں کرتا ہوں میری دعوت بے لوس ہے میری دعوت اخلاص کے ساتھ ہے میری دعوت اللہ کی رضا کے لیے ہے میں تم سے کسی قسم کے معاوضے کا طلبگار نہیں ہوں یہ بات بھی ہر نبی نے کہی میں تم سے اجرت نہیں مانتا ان اللہ علی اللہ. میری اجرت تو بس اللہ کے ذمہ ہے میرا اجر میرا خلا میری محنت کا معاوضہ وہ میرا اللہ مجھے دے گا مما انا دل لدین آ اور میں ایمان والوں کو نکال نہیں سکتا جیسا کہ آپ نے سنا وہ یہ کہتے تھے کہ تیری اتباع کرنے والے ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ ہیں گٹیا درجے کے لوگ غریب فقیر مزدور ہاری غلام یہ لوگ ہیں اور ان کی موجودگی میں ہم نہ تو تیری مجلس میں بیٹھیں گے اور نہ ہی تیری بات کو سنیں گے تو بعض اوقات یہ کہتے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دو تو ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں یہ مطالبہ کرتے تھے اور یہ مطالبہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا مکہ کے سرداروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس یہ بلال بیٹھے ہیں یہ سہیب بیٹھے ہیں یہ امار بیٹھے ہیں یہ ہم میں سے غریب اور کمزور لوگ ہیں اور ہمارے جیسے چودھریوں کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ ان غریبوں غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں. آپ پہلے ان کو نکالیں پھر ہم آپ کی بات کو سنیں گے تو جیسے حضور سے مکہ کے سرداروں نے مطالبہ کیا اسی طریقے سے حیرت نو علی اسلام سے ان کی قوم کے سرداروں نے مطالبہ کیا کہ آپ ان لوگوں کو نکالیں تو پھر ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے تو آنو میں ان کو اپنی مجلس سے نہیں نکال سکتا ملاقو ان نہ ملاکو رب ان کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے رب سے ملاقات کرنی ہے بلا اراکم قومن لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں تم جاہل ہو نادان ہو بے وقوف ہو کہ تم دولت کو فضیلت کا معیار سمجھتے ہو اور غربت کو کسی کے حقیر ہونے کی دلیل سمجھتے ہو حالانکہ اللہ کے نزدیک دولت کسی کے معزز ہونے کا معیار نہیں ہے اور غربت اللہ کے نزدیک کسی کے ذلیل اور حقیر ہونے کا معیار نہیں ہے اور اے میری قوم اللہ سے مجھے کون بچا سکے گا اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کر سکے گا اگر میں نے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دیا افلا تزکر کیا تم غور نہیں کرتے ہو تم سمجھتے نہیں ہو اللہ اکبر اے تنوع سمجھا رہے اے میری قوم کے سرداروں اگر میں نے ان ایمان والے غریبوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اپنی مجلس سے نکال دیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ڈبل مذہب نازل ہو سکتا ہے اور تم میں سے کون ہے کہ اگر مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو تو اس سے مجھے بچا سکے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے بھی یہ مطالبہ ہوا ان غریبوں کو غلاموں کو اپنی مجلس سے نکالیں آپ نے ان کے مطالبے کو تو پورا نہیں کیا لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ قریش کے کچھ سردار وہ حضور کی خدمت میں آئے ہوئے تھے اور حضور انہیں دین کی حقیقت سمجھا رہے تھے اسی درمیان میں جب کہ آپ ان سرداروں سے بات کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صاحبی ہے عبداللہ ابن امتوم اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ اور انہوں نے پکارنا شروع کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارنا شروع کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور اس وقت ان قریشی سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں ان کو معلوم نہیں تھا نبی نہ تھے تو انہیں بکارہ شروع کیا تو حضور نے جواب بھی نہیں دیا ان کے پکارنے کا اور حضور کے ماتھے پر بل پڑ گیا کہ عبداللہ میں مصروف ہوں اور عبداللہ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے پکار رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا یہ تو اپنا ہے پھر بھی آ سکتا ہے مجلس میں اور یہ سردار تو پتہ نہیں کبھی ہاتھ آئیں یا نہ آئیں یہ موقع ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی میری بات سن کر ایمان قبول کر لے بس اتنا ہوا عبداللہ کا آنا نا گزرا اور حضور نے ان کی پکار کا جواب نہیں دیا تو اس پر اللہ نے سورہ ابس کی یہ آیات نازل فرما دی فرمایا کہ آبا بتا میرا نبی کی بجبی ہو گیا بے نبی کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور میرے نبی نے پہلو بدل لیا چہرہ پھیر لیا انجا ماں اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا اللہ اکبر پہلے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور اب یہ نابینا آ گیا تو میرے نبی کو اس نابینے کا آنا ناگوار گزرا ہے میرے نبی کے ماتھے پر بل پڑ گئے ہیں حالانکہ یہاں ایک قسم کی تنبیہ ہے لیکن آپ اندازہ کریں کہ تنبیہ میں بھی کتنا پیار والا انداز ہے میرے نبی کے ماتھے پر بل پڑ گئے میرے نبی نے پہلو بدل لیا اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا اللہ یزکا میرے حبیب آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے یہ نابینا آپ کی بات سن کر اپنے دل دماغ کو پاک کر لے او یس فتن پتن فکرا یا کوئی نصیحت کی بات سنے اور اس کو فائدہ دے اما استغنا فانت تلو تصدا لیکن جو دین سے پرواہی اختیار کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور متکبر ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایمان قبول کر لے ملی کا اللہ یسکا و اما من جا کا یسا بکشا تلحا اچھا فرمایا کہ جو دین کے مقابلے میں متکبر بنتے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ ان کو ہدایت دینا ان کے دلوں کو پاک کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ اماں من جا کا لیکن جو غریب نابینا شخص بڑی ہمت کر کے دوڑتا ہوا آتا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے تو آپ اس سے پہلو تہی کرتے ہیں آپ اس کو دیکھ کر پہلو پھیر لیتے چہرہ پھیر لیتے ہیں یہ تنبی نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے ایک ہدایت کے سچے طلبگار مگر غریب اور نابینا سے ذرا دیر کے لیے اعراض کیا تو اللہ ناراض ہو گیا تو یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ہاں تو اصل قدر و قیمت سچی طلب والوں کی ہے جس کے دل میں سچی طلب ہے وہ قدر و قیمت والا ہے اور جس کے دل میں طلب نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگرچہ وہ کتنا ہی مال و دولت والا کیوں نہ ہو اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا جیسے اللہ کے نبی کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ سرداروں کے لیے غریبوں سے کنارہ کشی کرے اسی طریقے سے انبیاء کے جو وارث ہیں علماء اور مشائق ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سرداروں اور مالداروں اور تاجروں کے لیے مزدوروں اور کمزور لوگوں سے کنارہ کشی کرے اور ان کو اپنی مجلس سے بگائے یہ ان کے لیے جائز نہیں تو حیدل اسلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا ان طرف تو ہم اگر میں نے ان غریبوں کو مجلس سے نکال دیا افلا تذکرون کیا تم سمجھتے نہیں ہو بلا عقول انی خزان اللہ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں بلا عالم الغیب نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں بلا عقول انی ملک نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں بلا عقول تدریم نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جنہیں تم عقارت کی نظر سے دیکھتے ہو لہم اللہ خیرا اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے اپنی نسبت سے ایسی چیزوں کی نفی کی جو چیزیں حقیقت میں اللہ کے لیے ثابت ہیں ساری کائنات کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی ساری کائنات کے خزانوں کا مالک نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے یہ کہا میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں تم کو دولت دے سکتا ہوں اولاد دے سکتا ہوں میں بارش برسا سکتا ہوں میں کائنات کے نظام میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا یہ صرف علیہ اسلام نے نہیں کہا بلکہ ہر نبی اسی طریقے سے و اختیار کرنے والا تھا آجی اختیار کرنے والا تھا ارے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہاں اللہ کے نبی جو نفی کرتے ارے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی خزانے نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو امیر بنانے کا کسی کو لڑکا دینے کا کسی کو لڑکی دینے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور کہاں آج کے دور کے جالی پیر اور نقلی شیخ معاذ اللہ اور کاروباری عامل کہ وہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ جو کچھ لینا ہو ہمارے پاس آ جاؤ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ اکبر بڑے بڑے بے عمل بلکہ بد عمل شرابی اور بدکار اور جواری اور رساگیر اور دلال نماز کے قریب تک نہ جانے والے وہ کر رہے ہیں لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے اور دولت چاہیے تو ہم سے رجوع کرے آپ اخباروں میں اشتہار دیکھیں اور اپنی دیواروں پر اشتہار دیکھیں کیسے کیسے خدائی دعوے کہ چوبیس گھنٹے میں کام نہ ہو تو فیس واپس اور گویا کہ یہ سب کچھ کر سکتے جبکہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم تو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں دولت دینے کے لیے نہیں آئے ہم تو ایمان کے لیے آئے ہیں اولاد دینے کے لیے نہیں آئے خزانوں کا مالک تو صرف اللہ ہے تو پھر کہ میرے نزدیک میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کون کب مرے گا کہاں مرے گا علم صرف اللہ کے پاس ہے کس کے ہاں اولاد کیسی ہوگی علم صرف اللہ کے پاس ہے کس کی قسمت اور کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے علم صرف اللہ کے پاس ہے تو غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے بلا اقول انی ملک نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو صاف کہتا ہوں میں بشر ہوں میں انسان ہوں اللہ اکبر یاد رکھیے اگر اللہ کے نبی فرشتے ہوتے اور گناہوں سے بچتے تو کوئی کمال نہیں تھا کمال تو یہ ہے کہ وہ بشر تھے اور پھر بھی گناہوں سے پاک فرشتہ ہو کر گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں فرشتے کے ساتھ نہ پیٹ ہے نہ شہبت ہے نہ بیماری ہے نہ اولاد ہے نہ ضرورت ہے وہ اگر گناہ سے بچتا ہے وہ اگر اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو کیا کمال ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے گناہ کا اسے خبر ہی نہیں ہے تو اس کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے انسان ہو اور پھر اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنے والا ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں لوگوں مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں بلکہ میں تم میں سے ایک انسان ہوں ہاں البتہ فرق یہ ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اور تم پر کوئی وہی نازل نہیں ہوتی نبی وہ ہوتا ہے کہ بشر ہو لیکن اس پر اللہ کا پیغام براہ راست نازل ہوتا ہو پانچویں بات فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جنہیں تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ ان کو کوئی خیر عطا نہیں کرے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان غریبوں کو کوئی خیر نہیں دے گا اللہ ان مزدوروں سے کبھی راضی نہیں ہوگا میں کیسے کہہ سکتا ہوں اللہ عالم بما انفوسی بمافی انفس اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اور اللہ کے ہاں فیصلے دلوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں نجتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے اور تمہارے دل میں کیا ہے اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو اللہ انہیں اپنی رضا ضرور عطا کرے گا اللہ ان کو خیر عطا کرے گا انی ازل ظالمین اگر میں یہ کہوں تو میں ظالموں میں سے ہوں گا یہ باتیں اگر میں کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کالو یا قد کہنے لگے اے نو قبضہ دل سنا اکثر تک کہ ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا اللہ اکبر یہ اظہار نفرت کے لیے کہہ رہے ہیں اظہار نفرت کے لیے نو علیہ اسلام تو جھگڑنے والے نہیں تھے وہ تو تھے دین کی دعوت دینے والے تو ان کی دعوت کو کہتے ہیں جھگڑا ان کی دعوت کو کہتے ہیں جدال کہ یہ جو تم دعوت دیتے ہو یہ جھگڑا ہے نفرت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں اور تم بڑے جھگڑالو آدمی ہو اللہ اکبر کیسے نہ کہتے اس لیے کہ ساڑھے نو سو سال تک ایک ہی دعوت دیے جا رہے ہیں ایک ہی دعوت او ابود اللہ مالکم الا اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اب اب آپ سمجھیے سوچیے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہاں میرے مخالف بیٹھے ہوں اس دعوت کے مخالف بیٹھے ہوں اور میں صبح سے شام تک بار بار ایک ہی بات کہتا رہوں ایک ہی بات کہتا رہیں تو تو گے ایک ہی بات تمہیں ملی ہوئی ہے اور حتنور اسلام تو ساڑھے نو سو سال سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے ایک ہی بات اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کہنے لگے کہ نو تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا فاطنا بات ان کن تو لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ اگر تم باقی سچے ہو تو لے آؤ جو عذاب لانا ہے کال انما عتی کمبلہ انشا فرمایا کہ عذاب کو تو صرف اللہ لا سکتا ہے اگر وہ چاہے عذاب کا لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اس کی مرضی ہو تو عذاب لے آئے اس کی مرضی ہو تو عذاب نہ لائے انبیاء کرام علی مسلام ہر بات کی نسبت ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں میں نہیں لا سکتا عذاب اللہ اگر چاہے تم عذاب لا سکتا ہے وما انتم تم بھی اور اگر اللہ عذاب لانا چاہے تو تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہو اللہ سے بھاگ نہیں سکتے ہو چھپ نہیں سکتے ہو بلا انفکم نسہی ان ارت ان سہالا انکان اللہ عید بھی یقب اور میری خیر خاہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہاری خیر خواہی کا ارادہ کر بھی لوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کب اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اگر اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میں کتنا ہی زور لگا لوں تمہیں ہدایت دینے کے لیے میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا ہوا رب وہ تمہارا رب ہے میں الی اور اسی کی طرف تم لے جاؤ گے کیا یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس کلام کو اپنی طرف سے بنا لیا یہ واقعہ چل رہا ہے ایتنو علی اسلام کا اور یہ درمیان میں جملہ موت ہے یہ ذکر ہے حضور کا اور حضور کے مخالفوں کا پھر میں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کلام کو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیا قل اے میرے نبی اپ فرما دیجئے انی ترایتہ اگر میں نے اس کلام کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے فعلی اجرامی تو میرا جرم میرے ذمہ ہے و انا بری من تجرمون اور میں تمہارے جرائم سے بری اگر یہ کلام میں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو میں نے بہت بڑا جرم کیا اور اس جرم کا ببال میرے اوپر ہے تمہارے اوپر نہیں ہے اور تمہارے جرم کا ببال تمہارے اوپر ہے میرے اوپر نہیں ہے یہ تو قرآن کا اصول ہے اللہ تاز جزرا اخرا ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا بلکہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا باپ اپنا بوجھ اٹھائے گا بیٹا نہیں بیٹا اپنا بوجھ اٹھائے گا باپ نہیں ماں اپنا بوجھ اٹھائے گی بیٹی نہیں اور بیٹی اپنا بوجھ اٹھائے گی ماں نہیں شوہر اپنا بوجھ اٹھائے گا بیوی نہیں اور بیوی اپنا بوجھ اٹھائے گی شوہر نہیں اور ہر دوست کسی دوست کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا بلکہ ہر ایک کو قیامت کے دن اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا نبی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا امت کا نہیں اور امت اپنا بوجھ خود اٹھائے گی نبی نہیں شفاعت دوسری چیز ہے اور بوجھ اٹھانا یہ دوسری چیز ہے اللہ نہیں پوچھے گا نبی سے یہ امت ہدایت پر کیوں نہیں چلتی نہیں پوچھا جائے گا اور اسی طریقے سے باپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ تیرا بالغ بیٹا یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا نابالغ اولاد کو تو سمجھانا ہماری ذمہ داری بالغ کو بھی سمجھاتے رہیں گے لیکن اگر کوئی نہیں سمجھتا تو بالغ اولاد اپنا ببال خود اپنے اوپر اٹھائے گی باپ نہیں اٹھائے گا ہاں ایک بد نصیب ایسا ہے جو دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے گا وہ کون بدنسیب ہے جو دوسروں کو گمراہی کے راستے پر چلنے کا ذریعہ بنتا ہو جو دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتا ہو وہ دوسروں کا بوجھ اٹھائے گا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی نیکی کا کام شروع کیا نیکی کا راستہ نکالا اور لوگ اس نیکی کے راستے پر چلتے رہے جب تک چلتے رہیں گے اس نیکی کا راستہ چلانے والے کو ثواب ملتا رہے مسجد بنا دی جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس پر ثواب ملتا رہے گا اس نے کو دینی کتاب لکھ دی چھاپ دی جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور ہدایت پر چلتے رہیں گے ثواب ملتا رہے اللہ اکبر اللہ قبر روشن کرے حید مولا محمد الیا صاحب کی اللہ اکبر تبلیغی جماعت کی صورت میں ایک کار خیر کا آغاز کیا اب جب تک لوگ اس راستے پر چلتے رہیں گے مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو ثواب ملتا رہے اور جس بد نصیب نے کسی گناہ کا طریقہ شروع کیا اور گناہ کا کوئی عمل شروع کیا تو جب تک لوگ اس گناہ کے راستے پر چلتے رہیں گے اسے بھی حصہ ملتا رہے گا چناچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس قتل میں کچھ حصہ قابیل کا بھی ہوتا ہے اس لیے کہ قابیل وہ بدنسیب ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا کہ انسانوں میں قتل کو رواج دینے والا اب جس بدبخت نے ناچ گانے کا سلسلہ شروع کر دیا تو جب تک لوگ اس ناچ گانے میں لے, لگے رہیں گے اس کو بھی گنا ملتا ہے سفر اللہ کے نبی نے میرا جرم میرے اوپر ہے تمہارا جرم تمہارے اوپر ہے تمہارے جرم کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہوگا اور میرے جرم کے بارے میں مجھ سے سوال نہ ہوگا پھر آگے دوبارہ ہے تنوع اسلام کا قصہ بو ہیلان قومی نو علی اسلام کی طرف دہی کی گئی کہ این تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا منفد آمنا سوائے ان کے جو ایمان لا چکے فلاں اس دماغ تو آپ غم نہ کریں اس پر جو کچھ وہ کرتے ہیں سدیاں بیت گئیں دین کی دعوت دیتے دیتے نسلیں مٹ گئیں نئی نسل اور نئی نسل اور نئی نسل, اور نئی نسل پیدا ہوئی لیکن جو بھی نسل آئی اس نے ٹھکرایا جو نسل آئی اس نے مارا پیٹا مخالفت کی اور کفر اور شرک پر جمے رہے اللہ کا نبی تنگ آ گیا اور ہاتھ اٹھا دیے رب لا تر من ال منل کافرین سیارہ میرے رب زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا سب کو ختم کر دیں ان کا انتظر ہوں یو دلو عبادت چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے بلا دو اللہ فاجرن اور ان کے گھر میں اگر کوئی پیدا ہوگا تو وہ بھی فاجر اور کافر ہی پیدا ہوگا اللہ میں نے ان کو دیکھ لیا ساڑھے نو سو سال ہو گئے ان کو سمجھاتے سمجھاتے تو رکھتا ہوں کہ شاید نئی نسل ایمان قبول کر لے مگر نئی نسل آتی ہے تو وہ بھی کفر کے راستے پر دوسری نسل تیسری نسل چوتھی نسل جو بھی ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کافر اور فاجری ہوتا ہے اللہ ان کو ختم کر کرتے اللہ نے بھی کہہ دیا میرے نبی اب آپ پریشان نہ ہوں ان کی حرکتوں سے پریشان نہ ہو اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لا چکے ان کے علاوہ کوئی دوسرا ایمان نہیں لائے گا اب آپ ہمارے حکم کی تعمیل کریں اور وہ کیا بسن الفل کا ببا آپ کشتی بنائیے ہمارے روبرو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے آپ کشتی بنائیے یہ پہلی کشتی ہے اور کشتی کیا بھی پورا بہری جہاز تھا جس کے بنانے کا اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا فرمایا کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے آپ کشتی بنائیے بلا تو خواتبنی فلینہ ظلموں اور ظالموں کے بارے میں اب مجھ سے بات بھی نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر ابی اللہ کو یہ امید تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں عذاب کا فیصلہ کروں تو میرا نبی پھر ان کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگے اب بھی اللہ کو امید اللہ کے نبیوں کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے تنگ آ کر بد دعا تو کر دی ہو لیکن جب میں ان کی بد دعا قبول کر لوں اور ان کو غرق کرنے کا فیصلہ کر لوں تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی پھر کہے اللہ ہے اللہ میری بدو آ قبول نہ کرنا اے اللہ ان کو ہدایتی دے دے جیسے بعض اوقات تنگ آئی ہوئی ماں اپنی اولاد کو بدو آ دے دیتی ہے لیکن اگر اپنی بدوا کا اثر ظاہر ہوتا دیکھے تو پھر دعا کرنی لگتی ہے اللہ میرا بیٹا ہے بچا لے اس کو اس کو ضلعت کی موت سے بچا لے اس کو تکلیف کی موت سے بچا لیں تو اللہ نے کہا بلا تو خواتبنی فلین ضرم ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہیں کرنا انرقوم یہ سب غرق ہو کر رہے میں یسنا الفلق ایسن الاسلام کشتی بنانے لگے میں کلامر علی ہی مر امن قومی ہی سخین امن ہوں جب اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے مزاق اڑاتے تفصیلوں میں لکھ گئے کوئی کہتا ارے ارے بھائی نبوت کا نبوت کا جو معاذ اللہ پیشہ تھا وہ تو ناکام ہو گیا اب اس نے اپنا پیشہ ہی بدل لیا اب تو بڑھئی کا کام شروع کر دیا واہ بھائی واہ اب تو ایک نیا پیشہ شروع کر دیا اس نے नबुबत کے پیشے کو چھوڑ کر اس میں ناکام ہو گیا اب اس میں لگ گیا کوئی یہ کہتا اور کوئی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتا ارے بھائی یہ کشتی بنا تو رہا ہے یہ چلائے گا کہاں یہاں تو کوئی دریا نہیں کوئی سمندر نہیں پانی نہیں کشتی چلائے گا کہاں پھر مزاق کرتے کسی چھوٹے سے جوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارے اس جوہر میں چلائے گا تو خوب ہنستے جیسے چاہے لوگ ہنسا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے اور مذاق اڑاتے اللہ کی نبی نے فرمایا کار ان تسخرو منا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو انسخرو من تو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے کما تسخرون جیسا کہ تم مذاق اڑا رہے ہو آج تم مذاق اڑا رہے ہو کل ہم مذاق اڑائیں گے اللہ کے نبی کی عادت نہیں ہے مذاق اڑانا اللہ کے نبی کی عادت نہیں ہے چنانچہ حضرت علیہ السلام نے قوم کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھ کر مذاق نہیں اڑایا مقصد مطلب یہ تھا کہ تم کل مذاق بن کر رہ جاؤ گے اور واقعی وہ مذاق بن گئے فصع فصح المونا می عذابی ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے زلیل کرنے والا عذابل علی عذاب امکی <مُقیم> اور کس پر اترتا ہے دائمی عذاب پتہ چل جائے حتا اذا جا امرنا اللہ کہتے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور ہم نے زمین کو حکم دے دیا ابلنے کا زمین کو ابلنے کا آسمان کو برسنے کا آسمان برسنے لگا زمین ابلنے لگی وفار تنور تن اور تنور تن جوش مارنے لگا بعض لوگ کہتے کوئی خاص تنور تن تھا اور گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ نشانی تھی کہ جب کس تنور سے پانی نکلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا اور بعض کہتے کہ تنور تن سمرا کوئی خاص تنور تن نہیں بلکہ سطح ارض کو زمین کے سطح کو بھی تنور کہتے ہیں تو زمین ابلنے لگی آسمان برسنے لگا ہم نے کہا احمل من پل زوجین نئی ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا ایک نر اور ایک ماتا کشتی میں سوار کر لے بہلا کا اور اپنے گھر والوں کو سوال کر لے اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لے علا من سب کا ارے ہل سوائے اس کے جس کی نسبت میرا فیصلہ ہو چکا کہ میں اسے فرق کر دوں گا اس کو سوار نہیں کرنا ومن آمن اور جو ایمان لائے ان کو سوار کر لے تو حیدر علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہر جانور کا جوڑا جوڑا اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے نافرمان بیوی بی کے اور سرکش بیٹے کے باقی گھر والوں کو سوار کر لیا اور جو ایمان لائے تھے ان کو بھی کشتی میں بٹھا لیا اور اللہ خود کہتے ہیں <تصفيق> مما من اہ <مَا> اللہ فلیل <فَنِيل> نو علی اسلام پر تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا زیادہ تر کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہا جاتا ہے تقریباً ستر افراد سے ان کو سوار کر لیا بکالا اللہ نے فرمایا ارکبو کبو فرمایا کہ حتن اسلام نے فرمایا لوگوں سے فرمایا ارکبو کبو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ ہی مجرہ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی چلے گی تو اللہ کے حکم سے اور ٹھہرے گی جہاں ٹھہرے گی اللہ کے حکم سے ایک مسلمان کی شان یہی ہے ہر کام کی ابتدا کرے بسم اللہ سے اللہ کے نام اللہ کے حکم سے گاڑی پر سوار ہو تو بھی اللہ کا نام اور اللہ کا دھیان اور اللہ پر یقین اللہ ہی ہے چلانے والا اللہ ہی ہے اس کو مسخر کرنے والا اللہ ہی ہے منزل تک پہنچانے والا ان رب بھی رحیم بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے بھیا تجریب ہند تھی موجن کہ وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر طوفانی موجوں میں اور موجو بھی کیسی اللہ کہتے کل کہ جی پہاڑوں جیسی موجے اللہ اکبر پہاڑوں جیسی موجے یہ قرآن نے کہا بہت سے لوگوں کو سمجھنا آتا تھا ارے پہاڑوں جیسی موجے بھی ہوتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا یہ جاپان میں انڈونیشیا میں اور دنیا کے بعض دوسرے علاقوں میں جو زلزلے اور سیلاب آئے تو پہاڑوں جیسی موجے آج لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے اپنے گھروں میں بیٹھے دیکھ رہے پہاڑوں جیسی بہت ڈبل بلڈوں کو مضبوط को کو ایسے بہا کر لے گئی گویا کے وہ سیمنٹ اور سرے سے بنی ہوئی بلڈگیں نہیں بلکہ چڑیا کے جیسے گھونسلے ہوتے ہم اخبارات میں پڑھتے رہے بہت سے لکھاری لکھاری لکھتے تھے ہر ایک جاپان نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایسی عمارتیں تعمیر کی ہیں وہ ہل سکتی ہیں گر نہیں سکتی کتنا ہی شدید زلزلہ ہو ہلتی رہیں گی ڈولتی رہیں گی لیکن گر نہیں سکے لیکن آپ نے دیکھا کہ ساری ٹیکنالوجی کی دھری رہ گئی جب اللہ کا حکم آیا تو بلڈ گئے اور ان کے ایک پلاٹ سخت خسو خواشاخ کی طرح سیلاب کے اندر بہ گئے تو پھر پہاڑوں جیسی موجیں منا دان یہ عجیب منظر ہے ذرا غور کیجئے گا پہاڑوں جیسی موجے ہیں لوگ ڈوب رہے ہیں اللہ کا نبی اور ایمان والے اور ان کے بچے وہ کشتی میں سوار ہیں نو علی اسلام اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں بنا دان نو علی اسلام نے اپنے بیٹے کو پکارا بکان جو کہ کشتی سے الگ تھا بیٹے کو دیکھا ڈوبرائے باپ کی محبت غالب آئی پدری پتری غالب آئی یا بلیا او میرے پیارے بیٹے ارکا ہمارے ساتھ سوار ہو جا بلا تکم ال کافرین اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جا دیکھ چکے تھے بیٹا ڈوب جائے گا کافروں کے ساتھ ڈوب جائے گا تو محبت سے پکارا او بیٹے آ جا آ سوار ہو جا کافروں کا ساتھ نہ دے اپنے مومن ابا کا ساتھ دے بعض مفستری نے لکھے کہ اصل میں وہ منافق تھا ہے تین علی اسلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا لیکن دل سے کافر تھا اس لیے آپ نے کہا ارے کافروں کا ساتھ نہ دو میرا ساتھ دو آ جاؤ جبل کہنے لگا میں پہاڑ سے جا لگوں گا وہ دیکھیے بہت اونچا پہاڑ ہے میں اس پر چڑھ جاؤں گا یہ اصمنی من الماء وہ مجھے پانی سے بچا لے گا اللہ اکبر انسان بھی کیسا ہے ظاہری اسباب پر بڑا گمنڈ کرتا ہے ظاہری وسائل پر بڑا گمنڈ کرتا ہے تو بیٹے نے بھی کہا ابا اب یہ پہاڑ ہے اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا وہاں موجے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آسمل ابر اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا کوئی پہاڑ کی چوٹی اور کوئی تدبیر تجھے نہیں بچا سکتی اللہ مرحب سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے وہ دوسرا نہیں بچ سکتا مہان بین الموج یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا غرق ہو گیا جب سب ڈوب چکے اللہ کا اصاب اپنا کام دکھا چکا اللہ پرمتم کی اور زبل عید ماں کہا گیا اللہ نے حکم دیا اے زمین اپنا پانی نگل جا اللہ نے حکم دیا اللہ زمین سے خطاب کر رہے ہیں اور زمین اللہ کا حکم سنتی ہے پہاڑ اللہ کا حکم سنتے ہیں دریا سمندر ہوائیں آسمان زمین یہ سب اللہ کا حکم سنتے ہیں چرند پرند حیوان یہ سب اللہ کا حکم سنتے ہیں اور ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے اللہ نے فرمایا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا میاں اے آسمان رک جا بغی الماء اور پانی خشک کر دیا گیا مقوزی الامر اور قصہ پورا کر دیا گیا کام تمام کر دیا گیا بس سبق الجودی اور کشتی پہاڑ پر جا کر جو کرکیل للقوم سوال اور اللہ نے فرمایا نادت ہو ظالموں پر بنا دہ یہ ترتیب نہیں ہے لیکن یاد رکھے پورآم قسوں کو ترتیب سے نہیں بیان کرتا کہ پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا, کیا ہوا ترتیب سے نہیں بیان کرتا تاکہ لوگ قصے کی دلچسپی میں کھو کر نہ رہ جائیں بلکہ قرآن تو ٹکڑوں کی شکل میں بیان کرتا ہے اب دیکھیے بیٹے کا معاملہ پہلے بیان کیا تو اگلی بات بھی وہی بیان کرنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں بیان کی بلکہ قصہ ختم ہونے کے بعد اللہ بتا رہے بنا در رب اور نو نے اپنے رب کو پکار کر کہا تھا جب اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا فقال رب بھی میرے رب انبنی من انبنی میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے میں اور تیرا وعدہ سچا ہے انہیں وعدہ کیا تھا کہ اے نو تیرے اہل و عیال کو وانت احکم الحاکمین اور تو سب سے بہتر حاکم ہے سب سے بہتر حکم دینے والا ہے فیصلہ کرنے والا ہے قال یا من اللہ نے فرمایا اے نو یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیوں انہوں امل غیر صالح اس لیے کہ اس کے امال اچھے نہیں ہیں اس کے اندر ایمان نہیں امال صالحہ نہیں اور جو ایمان سے اور امال صالحہ سے محروم وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہو سکتا تیرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ اکبر سلاست علی مالی علم مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے انزو کا اینو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں انت کو ملل جاہلی تم نادان نہ بنو اللہ کہہ رہے اینو نادان نہ بنو جاہل نہ بنو اللہ کو حق کہ اپنے نبی کو یہ کہ حق مجھے حق, مجھے حق نہیں ہے میں کیا بڑے سے بڑے شیخ کو محدث کو علامہ کو یہ حق نہیں ہے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرے لیکن اللہ کو حق ہے اللہ کے باتری کرنا کہیں نادان نہ بن جاؤ کہیں جاہل نہ بن جاؤ کال رب بھی امی امر رب میں تیری فنا مانتا ہوں کمالی سلیب ہی علم کہ میں ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے میں تَغْفِرْ لِي پھر لی اور اگر میرے اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا میں اور مجھ پر رحم نہ کیا اکم من الخرین میں تو تباہ ہو جاؤں گا اے اللہ میں نے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کی مجھے پتا نہیں تھا اے اللہ معاف کرتا اللہ میری غلطی کو معاف کر دے اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا میں تباہ ہو جاؤں گا یا نوہ امت مسلام بارہ کات نے اللہ کی طرف سے کہا گیا اے نوح اتر جاؤ اتر جاؤ کہاں سے اتر جاؤ بعض حضرات کہتے ہو کہ کشتی سے اتر جاؤ زمین پر آ جاؤ بعض کہتے ہیں مطلب یہ تھا کہ پہاڑ سے اتر کر زمین پر آ جاؤ اتر جاؤ بسلا براکات میں علی ہماری اس سلامتی کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ جو تم پر ولا اما مم اک اما مم جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں وہ تن اور کچھ اور جماعتیں بھی ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فائدے دیں گے پھر ان پر ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا یہ کس بیان کیا اللہ نے ہے علی اسلام کا اور آخر میں فرمایا اپنے حبیب سے اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے تل کا من امبا نو ہی یہ حالات غیب کی ان خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں ماں کن تلما انتا بنا قومو کا من قبل حاضہ ان واقعات کو نہ آپ جانتے تھے اس سے پہلے نہ آپ کی قوم جانتی تھی ہم نے بتایا یہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے اے میرے نبی ہم نے بتایا آپ نہیں جانتے تھے یہاں سے ان غیب کی نفی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو ویسے ہی سب کچھ علم تو غلط کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی ان واقعات کو نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی ہم نے دہی کے ذریعے سے آپ کو بتائے ہیں آپ خبر کریں خبر کریں اللہ اپنے نبی کو سبق دے رہے اس واقعے سے آپ سبق کیا حاصل کریں صبر کا صبر کا نو علیہ اسلام نے ساڑھے نو سو سال تک صبر کیا آپ بھی صبر کریں اپنی امت کی مخالفت اپنی قوم کی مخالفت کے جواب میں اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے اچھا انجام وفا شعاروں کا ہوتا ہے اچھا انجام ایمان والوں کا ہوتا ہے اچھا انجام سچائی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کا ہوتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر قلعے کھڑے کرنے والے بالآخر آخر ناکام رہتے ہیں اور سچائی والوں کو اللہ پاک کامیابی عطا فرماتے ہیں اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان پر اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد اللہ رب العالمی ان شاء اللہ چوبیس اپریل بروز اتوار ساڑھے تین بجے نوجوان طلبہ اور طالبات سے خطاب ہوگا انیس خورشید صاحب کے مکان میں مکان نمبر دو سو ترانوے بلاک این بلاک اور اس کا موضوع ہوگا آج کے مسائل کا حل توبہ تقبہ اور کامل ایمان اور انشاء اللہ یہ بیان میرا ہی ہوگا ہمارے شفیق بھائی جو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 تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان شو نات بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کرا نسیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو نصیبا رہا ہے ڈاٹ